من کا بلام وال پہلا دل آتی ہ وَكَانَ اللَّهُ وَكُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ ہر قسم بھی ہم بے پنا ساری تندید تقدیر اسمانی کل رب العزت وح رح الشریف ملائق ہے کہ جو اپنے بندیاں نن بھی معاف کر دے رات بھی معاف کر دائے صبح بھی, بھی توبہ قبول فرما دے شام میں بھی توبہ قبول تھکا کے حدیث سے کچھ پرنایا کہ بندہ شاید معافی تھک جائے میں کردہ کردہ نہیں کرم اور رحمت بڑا ملازا ہوئے کہ بندہ تھک جائے کہ تھک جائے میں تھکتا معاف کر ایک دوسری حدیث اندر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ستر دفعہ بھی روزانہ میرے کوئی گناہ کر کے معافی منگے تو میں پھر بھی معاف کردا مضمون گزشتہ جنہیں تو چلے ہے توبہ کے بارے میں توبہ اللہ کی امی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا احسان ہے کہ ابھی ہی نہیں کرتے اور سودا کرے شخص نشرتے کہ سچے دل نل سودہ خلوص نل تائب ہو جائے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرلانے نے کسی گاہبہ کرے اللہ اس طرح ہی پاک سے صاف کر نے جس طرح انہیں وہ گناہ کیتا ہی نہیں گناہ کنا بڑا بھی کیوں نہ ہو کتنی بڑی بھی اللہ دی نافرمانی کیوں نہ ہو چکی ہو اللہ کی رحمت اوی تو بھی بڑی اور خود اللہ فرمے نے رحمت ہی سابقت رازا میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی میری رحمت نے میرے غصے نو ٹک لیا توبہ کرے صحیح کوئی شام گزشتہ جنے بات اتنی ختم ہوئی تھی کہ توبہ کرنے بنیادی طور پہ تین شرط سامنے آ گئی ہیں کتاب و سنت کے مطالعے تو بعد بنیادی تین شرطان نے توبہ واسطے سب تو پہلی شرط جدا اختصار نال کیا جا چکا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے کیتے ہوئے گناہ گنا اللہ کی نافرمانی جیڑی ہو چکی ہوئے او سے ندامت اور شرمندگی کا احساس کہ میرا رب جا رحیم ہے این کریم ہے اتنا مہربان ہے میرا اینا ہمدرد اور خیر خا ہے میں وہی نافرمانی کی تھی وہ کسی حکم دی خلاف ورزی میں کی تھی میں انہوں ناراض کر بیٹھا اس بات سے شرمندگی کا احساس ہو ندامت محسوس کرے یہ ندامت اللہ دے ہاں بہت کیمتی چیز ہے جیڑی اللہ سے نافرمانی اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ یاد کر کے انسان دے دل اندر پیدا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ یہ احساس نزامت اور شرمندگی کا احساس اجے ختم نہیں ہوں کہ اللہ راضی پہلے پہ ہی ہو جائے ایسے بندے پہ پر فرشتیا کے سامنے فخر فرمایا ہے اللہ کہ ذرا دیکھو اس بندے نو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے جی نافرمانی میرے کل ہو او اے میری کرے گا, میرا کرے گا، سزا دے گا مافی منگ لوگ میری ماف بھی کر دے گا یہ یقین پھر اللہ پوچھتے ہر ری اب جی یہ بندہ جہاں میرے کو ڈر کے اپنے کو ہو جان والے گناہ تے نازم اور شرمندہ ہو ریا ہے اور کاش کہ کبھی اس شرمندگی دے نال نال تو کوئی آنسو بھی چپک جائے مکھی دے پھر جا پانی نکل جائے کسے کسی اللہ دے در اور خوف کی وجہ نال فرمایا اس اک سے اللہ نے جہنم در د بھی حرام کر دیا حل راہ عبدی اب اس بندے نے ہویا ہے جیڑا میرے دیکھا ہوا ہے جہاں میرے کو ڈر کے اپنے گناہ کی وجہ نال اپنے کو جان والی غلطی بھی بنا سے رو رہا ہے نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے اور میرے کلو اور امید رکھا ہوا مافی منگ رہا ہے فرشتی ہر کرتے نے مارا آدھے اے اللہ اس بندے نے تینوں دیکھا نہیں تینوں دیکھا نہیں اللہ فرما رہے ہیں بغیر دیکھ لے ہے بغیر دیکھن دے اے دا حال ہے کہ میرے تو ڈر رہے ہے خوف زدہ ہے میرے عذاب دا تصور ذہن اندر لیا کے رو رہے ہے اور مافیا منگ رہا ہے جی کبھی یہ میرے دیکھ لو تے پھر دا حال کی ہونا چاہیے اللہ کرے کہ ابھی بھی ایسے ہی بندیاں اندر شامل کر لے جائیے جنہوں تے اللہ فخر کر رہا جنہوں نے اللہ اپنے ملائکہ اور فرشتہ دکھا رہا ہوں کہ دیکھو یہ اسے ہی آدم کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے علیہ السلام جنو پیدا کر لگیا جنوں بنان لگیا تو سر اعتراض کیتے سن یہ اسے کا ہی بیٹا اسی او دی اولاد دے اللہ فخر کر رہا ہوں دوسری شرط توبہ واسطے یہ ہے کہ جڑی غلطی اور جا گناہ ہو گیا ہو اللہ اے پختہ اور پکا وعدہ کیا جائے کہ اللہ میں ساری زندگی دوبارہ یہ گناہ نہیں غلطی ہو جائے جہاں گناہ سرزد ہو چکا ہو ہوافی منگ رہا ہو بندہ گناہ دے دوبارہ ساری زندگی نہ کردہ کرنا اللہ کو واعدہ رہنے واعد کرنے تو بن گئے کیونکہ کم سے سارے اللہ کی دیتی ہوئی توفیق میں ہی ہو سکتے کلمہ بڑا اہم اور بڑا ہی وزنی کلمہ ہے تو رکن ہائی ولا تھا کہ کسی کام کسے اچھے اور نیک کام نا میرے اندر طاقت نہیں الا باللہ جد تک میرا اللہ توفیق ملے اللہ ہی ہے جو گنا بچن جڑا محنت کرے خامچ رکھ دینا اللہ نے یہ اعلان فرما دیا ہے اپنی کتاب پاکست لوگ جی والے آن کی کوشش شروع کر دیں محنت کا آغاز کر دیں لے نہ سوگو لانا پھر ابھی انستے رستیا دیا ساری رکاوٹ دور کرتے کوشش اور محنت شرط ہے کیونکہ اللہ وق رف نے انسان سوچن والا سمجھن والا اپنے نفع اور نقصان اندر فرق کر لین والا اچھے اور برے بھی تمیز کر لین والا بنایا ہے یہ سب تو بڑی خوبی ہے جی اللہ نے اس اپنی مخلوق اندر رکھی اور پھر رستے دونوں متعین کر دیتے ہیں جنت کا بھی جہنم کا بھی سدھا رستہ بھیڑا رستہ بھی دونوں متعین کر دیتے نہیں. اور درمیان ایک انسان کھڑا کر کے فرمایا من شاہ فلیؤمن ومن شاہ افل یقرا جی چاند ہے وہ سدھا رستہ اختیار کر کے میرا شکر گزار بندہ بن جائے مومن بن جائے ومن شاہ افل یقر جا جی چاند وہ نہ قدرا اور نہ ہو کے کفر کا رستہ اختیار کر جس قسم کا راستہ کوئی شخص اختیار کرنا چاہتا ہے جدھر توجہ کر د جس پاس محنت اور کوشش شروع کر ہے اللہ وہی راستہ آسان کر دینے دیں جدھر کوئی رخ مور ہے اسی کو موڑ دیں وہ آسانیاں پیدا کرتے لیکن اگر کوئی غلط رخ موڑ دے کہ وہ نہ سمجھے کہ میں کوئی پچھن والا نہیں میرے میں حساب نہیں لینا میرے آماد کا موافذہ نہیں کرنا ونسلی ہے جہنم فرمایا غلط رستہ اختیار کر لین والا غلط طرف مر جان والا ہے، انجام جہنم ہے, ہے او ندامت اور شرمندری احساس کو بعد اللہ وعدہ کر دیا ہوگا مومن کہ اللہ میں وا کر گناہ میرے ہو گیا ہے جی میں نافرمانی کر جی وجہ نال میں اس ویسے نابن اور شرمندہ ہاں میں آئندہ زندگی پر یہ گنا نہیں تین پتا پتا یہ بیوا یا اللہ ہی ہے توبہ قبول کردہ جدے امجد حضرت آدم علیہ السلام ساری ماں حضرت ابا علیہ حسلام توبہ بھی اللہ ہی نے قبول کی انکم ملیا کہ تھی جنت اندر لو ون ہا راگا گم ہائی سوچے تو ماں جنت جنت دنت و کو جن مرضی کھاؤ جتوں مرضی کھاؤ ہئی سوچے اتو ماں جتو دل کرے کھاؤ جنو دل کرے کھاؤ ہا وا راہ لیکن ایک درخت نخصوص کر دیتا گیا کہ یہ تو ممنوع ہے یہ کھا یہ قریب نہیں جا جنت اندر کوئی پلیز اور حرام چیز نہیں نہ ادو کی نہ اب ہے نہ کبھی ہوگی جنت کے پاس جگہ ہے جنت اندر جان والے جہے نے وہ بالکل پاس صاف لوگ گے انسان ہون کی وجہ سردر کئی قسم دیا کمزوریاں موجود ہیں جہیا ساری فطرت نال تعلق رکھ دیا پرانی مجید اندر ان کمزوریاں بھی نشان دے اللہ نے فرمائی کھولے کل انسان ظاہر آتے کہ فرمایا کہ انسان بڑا ہی کمزور اور ظاہر پیدا کیا گیا بڑی جلدی جذبات کو مغلوب ہو جاتا ہے ہوتے اندر آ جانگا. بھی نکانی ہے یہ کمزوری کی ایک نشانی ہے جذبات اندر آ جانا غصے کو مغلوب ہو جانا کھولے کر انسان غریب آ بڑا کمزور پیدا کی کیا اس جہاں دل ان ایک ہومزوری ساری دسی کہ انسان بڑا لالچی پیدا کی وان انسان اٹور آ ایک تیسری کمزوری بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان بڑا خود گرد پیدا کیا وکاؤں السان آجولہ انسان بڑا ہی اجرت پسند اور جلد باز پیدا کیا گیا یہ سارا کمزوریاں نے جیسے سرخت اندر رکھ دی گئیاں اللہ کی طرفوں حکمت ہوئی جاندہ ہے یہ کیوں رکھیں بظاہر معلوم معلوم ہے کہ اللہ ان کمزوریا کی دنا پہ سارا امتحان لینا چاہتا کی آزمائش کرنا چاہتا سانکھنا چاہتا ہے لیکن جنت اندر جان لگیاں یہ سارا آلائشاں ساری, آلائشا ساری کمزوریاں انسان کے دل کو اللہ کٹ دے گا پرمایا گن جنت کے دروازے پہ ہی کھڑیا کر کے اپنی دل پاک سے صاف کر دیا گے کبھی کسی کے دل اندر دوسرے کے خلاف حسد، بغض، عداوت، کینا دشمنی اس قسم بھی کوئی آلائش آئے گی نہیں جنت من کیا گیا ممنوع جہی تو روکا گیا اور السلام نو بس ایک آزمائش تھی ایک امتحان تھی कि ए करीब नहीं जाना एदा फल ना खाया शैतान जोड़ा सा दुश्मन है अल्लाह करे कि सू बात समझ आ जाए कि वाकई ही हो सा दुश्मन अजे तक असी उन्होंने अपना दुश्मन नहीं समझिया अला क्योंकि जिन जिन, जिन दुश्मन समझ रहे तो नफरत करने हैं वो खिलाफ जलंधरी की हिकारत पैदा हो जाती है वह मुकाबला करने बचन की कोशिश करने मारन की कोशिश करने मिसाल के तौर पर सब हर इंसान अपना दुश्मन समझ किलो खैर नहीं होनी यह जंग मारेगा बच्चा बच्चा उन्होंने देखद ही जोर मचा देता है आदमी अंदाजा करता पहले कि मैं ये काबू पा लव या नहीं یہ جیسے غالب آ جاؤں گا یا نہیں اگر فیصلہ ہو جائے کہ میں قابو پا گا میں غالب آ جاؤں گا کہ ان مارن کی کوشش کردہ کہ جب فیصلہ اے دل کرے کہ اے میرے قابو نہیں آئے گا میں نہیں نتا ہاں یا اے بڑا خوفناک اور خطرناک قسم کا تپ ہے کہ پھر وہ خود دور دوڑ ہے چک جانا ہے بچ کیونکہ کہ انہوں نے دشمن سمجھا یہ تسلیم کر لیے بات کہ اے میرا دشمن ہے اگر شیتانو بھی ابھی دشمن سمجھا ہوگے تو پھر وہ اسی طرح ہی کوشش کریے نا بچوں کی یا, لئیے یا تو گل بات آ لیے یا وہ بچ جائے انہیں اپنی کوشش جاری رکھی ہوئی تو کوئی موقع بھی ہاتھوں جان نہیں دینا اچھا کہ محمد رسول اللہ صد اللہ والے پرنا دے کہ میرا شیتان ہر انسان شیطان بھی پیدا ہوتا ہے میرا شیطان شیتان فرمایا برابر کوشش کرتا رہا میں نماز پڑھنا جانور بن کے میرے سامنے آ ہے میری توجہ خراب کرنے کدی اگ بھی ایک لات بال کے میرے سامنے اس طرح ہے میرے دھیان ناپ کرنے پریشان کرنے ان کی کوشش برابر جاری رکھی لیکن صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے فضل و اللہ رحمت او مقابلہ کرتے مایوس ہو گیا کہ میں اے کامیاب نہیں ہو سکتا نتیجہ کی ہوا اسلام شیطان فرمایا میرا شیتان میرا فرما بردار بن کیا مسلمان ہو گیا دشمنیا نہیں اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے کو دشمن جی ان دشمن سمجھ لو یقین کر لو کہ یہ دشمن وہ پچھے لگ گیا جب امجد دے ساری ماں اللہ پرمان کھا کے بڑا خیر کھا جائے بڑا ہی ہمدرد جائے میم بڑا تجربہ ہے میں جیڑی گل تصاگا وہ تیستری دساگا تی پھل کھا لو اس پل نا لینا جیڑا سب جنت تو, تو کٹ نہیں سک کھان والا فرشتہ بن جانا ہے وہ اڑنا شروع ہو جائے جو کچھ فرشتے کر رہے ہیں جس طرح فرشتے اڑ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اگر کوئی یہ پھل کھا لے تو بالکل پیدا جائے باریا، باریا، حتی یاد ہو گیا شیطان نے اللہ کامان جہاں تھی وہ دلوں دی دیتا کہ اللہ نے منا کیتا ہوا ہے روکیا ہوا ہے ایسے سبزدار دکھائے دل تو خیال ہی کر دیتا اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ فل خان پل خان بھی اللہ فرمانے کا نتیجہ یہ نکلیا کہ جنت کا لباس اتار لیا گیا سڈے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام اور ساڑی ماں جنت دا لباس لے لیا گیا واپس لے گیا اللہ براہمے ہو گئے جسم پولی اور ہو گیا پتا کے کہا یخ پتا نے آ گئی ہنا مارا پھر جاننا جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنی جنم گاہ اپنے ستوں چکا لیا سب تو پہلے تو یہ بات ہوئی پھر حکم لیا جنت سے نکلو اس قابل نہیں رہے کہ میں تھی فکر جنت تو نکلنا پیا اس تو تمہارا جنگ لیا نکل سارے شیتان نے بھی اگر کے بہت نقصان سن پیا وہ اخراج ہو گیا ہمیشہ واسطے جنت سے لیکن اصل نقصان تو انہیں آدم اور حگم پہنچایا حالانکہ مسلح محلے کا بھی اولاد نہیں صلی اللہ علیہ السلام ماب دی ملاقات ہوئی، جہان اندر جہاں جہان ایس زندگی تو بعد شروع ہو رہا ہے اور جب جا چکے نے شروع ہو سے ملاقات ہوئی میسا سلام کہنے لگے بابا جی نہ پھل خاندے نہ جنت سے نکلنا پہ سنو یہ مصیبت یہ سارا کچھ کسا ہی کھا ترام دل فرمایا بیٹا اللہ کی قدمت میں تمہیں لکھے ہوا اللہ یہ اس طرح ہی پھر کیا مسا والے سلام نے نہیں اللہ نے فرمایا کسی یہ پھل نہ کھانا نہ کھانے فرمایا بیشا, اللہ نہیں ہونا آلِ نے پھر کوشش کریم صلی اللہ نے اپنے بزرگ ہون کا استعمال کیا فرمایا مہتا کارنا بھی ہوئی ہے نا لہجے والے خاموش کرایا کہ تم ایک دفعہ فرد اللہ ایسے کریں گی اللہ نے ال آل جنت کا لباس اتر گیا جنت نکلنے کا حکم دے دیتا کہ چلو ہم کہیں پہ اتر جاؤ اس بچوں میں چلے گا حضرت آدم علیہ السلام ہوں اور حضرت ہوا علیہ السلام ہوں زمین مختلف سے مختلف جگہ پہ کباڑ ہے ایک جگہ پہ بھی رکھے اللہ سے جگہ پہ دوسری جگہ پہ بائے اور آبادی پہ آئی نہیں زمین پہ دل موجود تھا لیکن انسانی آبادی کوئی نہیں تھی صرف آدم ہیں اور ہوا ہوں اللہ نے پرانا خالاۃ کین مہ سن رہا ہے بدن لہارا کین ہوا جا رہا ہے وبدھا کین دھنا ہے جا رہا ہے كثير العمان کا اپنا دانش سارے اس کو ایک گانٹ بنایا ہے بنیادی طور پہ لیکن سارے اس کو جان کے پہنا ہوئے وہ حالات کین ہوا جا رہا ہے وہ جس بنایا وبدھا کین دھنا ہے جا رہا ہے ان زمین کے اتا کار میں ہوتا انہی غوری اولاد کی تکمل قرار اللہ نے بنیادی طور آدم علیہ السلام نے بنایا اور سب کچھ بنایا اور علیہ السلام دیا بہت بڑا اعزاز ہے جنہوں نے اللہ نے اپنے ہتھا گھر بنایا اللہ نے کا کس طرح اللہ سے ہے آدمی اسلامات कौन जी अल्लाह ने ये बात बताई है जी क्या नहीं पता रहा अल्लाह के असीम इन कुरान में भी न पता कि ऐसा है अपने के बारे में यह दिन कौन उसके पता यग अल्लाह है तवज्जुह किया अल्लाह के हाथ काम ही हो रहे हैं हमारे कोई कुछ नहीं है सब कुछ तस्दीद का है खुदा मज़लूकों को आ रहे हैं सारे लोग यग अल्लाह ने फरमाया यग अल्लाह की तकदम अल्लाह के हाथ बड़े फरात बड़े करने अल्लाह के ऊपर भरोसा करो ده انا مش طبيعه انا انا كده انا كده انا كده انا كده انا كده انا كده نہیںل اللہ ایک رول ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے ایک سڈا ہاتھ سے اور اللہ کم بچے ہیں اگر کوئی غلط مار رہے ہیں اللہ اللہ کم برقی کریں لیکن اللہ اللہ ایک حیثہ سہنے پسند نہیں آیا اللہ بلکہ اگر کتنے کے ساتھ بلایا گئے تو ہم بہت حق نل کرے سب یہ حق مل کر اللہ نے الگ ہیں اگر اللہ نے بہت کہ اللہ کے پاس اللہ زیادہ ایک ہاتھ گائے گاہیں یہ اللہ سے دونوں ہاتھ ہی گائے اور ہر ہر کو بھی جان کے جل گہرا بنا ہر طرح اور اپنی بنا چاہی چاہیے